دشمن پر حملہ کرنا اور مقابلہ کرنا بہتر ابھی طریقے حضرت, حضرت نعمان ابن مقدل کراتے ہیں شہید رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حتہ قبول کم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب کسی وجہ سے دن کے شروع میں لائی نہیں شروع کرتے تھے تو لائی کو وہ رکھتے تھے یہاں تک کیوں سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلنے لگیں اور نصرت اللہ تعالی کے نصرت نام لگے شخص کے بعد وہ نماز وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے خاص قریت نازل ہوتی ہے اور مسرت کی ہوائیں کرتی ہیں یہی حدیث ابن مقدل کی نجی شریف میں اس تقسیم کے ساتھ ہے سکار ادا سارا ہتھا قتل پیدا تلا اتلا پیدل کا سفر نہ مل شمس پیدا لال آسرا سما پاتلا اور ایک اور ہم حادثت کا نسل بھی اللہ تعالی سے ہے ناش میں بھی لف کی تبدیلی کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کان ادارہ اندر صبح آپ راسل دشمن کے اوپر شبو مارتے تھے چھاپا مارتے تھے صبح تین ماس کے قریب و کان یا تسمت مڑ اور آپ کان لگا کر سنتے تھے متوجہ ہوتے تھے پیلا سن یا ادانا اگر اس بستی سے اذان کی آواز ہوئی تو پھر حملہ کرنے سے رک جاتے تھے وہ اللہ ادارہ ورنہ آپ حملہ کر دیا کرتے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے چلتی ہیں کے وقت خاموشی کے بیان میں ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے حدیف ہے بات کہتے ہیں ندی کنڈ ساطر کے صحابہ این پکار کے وقت شور شبد کو شور اور پکار کو ناپسند کرتے تھے اور ناپسندی کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے شور اور پکار تھے ایک طرح کی گھبراہٹ اور بے شبری کا مظاہرہ ہوتا ہے اس وجہ سے پسندیدہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ لڑا جائے لڑے یہ باب ہے اس آدم کے بیان میں جو اہم لڑائی کے وقت پیدل رہے پیدل ہو جائے حضرت ابو صاحب بڑا اعظم عادت کے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھایا کہ جب ندی اکرم صاحب سلم نے مشقین کا مقابلہ کیا اومیل کے روز پنکھ اور آپ کے صحابہ منتصر ہونے لگے تو آپ اپنی سواری کی سرکری سے نیچے اترے اور طرح جلا اور پیدل چلنے لگے اصل میں اس میں یہ ہوا تھا کہ بنین کے اندر پار کی طرف سے زبردست تیروں کی بارش ہوئی اس سے جو ہے رابع کے پیر اکھڑنے لگے اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے تو آپ صلی اللہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کے لیے سواری سے نیچے اتر گئے اور یہ بھی مقصد تھا اور مسلح تھی کہ کہیں تیروں کی بوچھار کی وجہ سے سواری کا جانور بجٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اس مقصد سے آپ سواری کے اوپر سے نیچے اتر گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو پیدل دیکھ کر کے جو صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے وہ پھر یقیا ہو گئے پڑھو. <تصفح> نے دو چیزوں کا ذکر ہے ایک نئے رست کا اور دوسرے اختیار یعنی تکبر کا اختیار یعنی لڑائی کے موقع پر دشمن کو مربوب کرنے کے لیے اپنی برائی ظاہر کرنا تو دوسرا جو دن ہے لڑائی کے موقع پر دشمن کو مرود کرنے کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرنا یہ مانگنا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو یہ تو مناسب ہے کتاب الجاد کے سمجھ گئے جبکہ غیرت تو اس کے لیے تو کتاب قائم نہیں کی گئی اس وجہ سے کتاب الجاد کے مناسب جو جگ ہے اسی جگ کو انوان میں اور تجمت الباب میں ذکر کیا گیا بابل بل خواتی بل خالی لڑائی میں اپنی لڑائی ظاہر کرنے اور ڈھی مارنے کا بیان یہ جاگل بھی آپ کی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا قلم فرمایا کرتی ماں غیرت کی ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کو محروم و منہا مایب اللہ اور غیرت کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو محبول اور ناپسندیدہ غیرت کہتے کس کو کراہیت شرکتی کی امر محرومی کراہیت شرکتی کی امر محبوب پسند اپنی پسندیدہ چیز کے اندر غیر کی شرکت کو ناپسند کرنا اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کے اندر دوسرے کی شرکت کو ناپسند کرنا مثر آصف کو اپنا معصوص محبوب ہے کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی اور سب بھی میرے محبوب کے اوپر ڈوری پھینکے اور اس سے دل لگائے نہیں پسند نہیں پسند کرے گا بلکہ اگر اسے پتا چلے گا کہ کوششن میرا کا ہے وہ بھی میرے ماتھ کے ساتھ کھیلنے بڑھا رہا ہے اس کو اپنی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کی جان کا دشمن ہو جائے گا تو ہے نا چائے نے تا. ظالم نے میرے دل کو بسکٹ کی طرح توڑا ظالم نے میرے دل کو بسکٹ کی طرح توڑا اویار کی محفل میں جب چائے گرمائی ندیات کرمایا کرتے تھے میرا ریوتی ماں جو سب بول غیرت کی ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے وہ اور غیرت کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو محبوب اور ناپسندیدہ وہ امرنتی یو ہی کو اللہ جتی پھر وہ غیرت جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ وہ غیرت ہے جو محلے صبح میں ہو محلے شک میں ہو مثلا اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ کسی اجنبی شخص سے ہر شخص بات کر رہی تو اس سے شک ہوتا ہے کہ اس کا اس جا سے کوئی ناجائز تعلق ہے اب یہاں اسے غیرت آئی تو یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو محدود ہے غیرت آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے یا کسی اجنبی کو دیکھا اس کی بیوی سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے بیٹا کندوسی سے تو یہاں بھی بھائی تعلیم ایک طرف سے نہیں بچتی ہے دو طرفہ اس کا مطلب یہ ہے اس سبیچہ کو اس سے کچھ تعلق ہے ورنہ کیسے اس کی ہمت ہوئی بات کرنے تو یہاں یہ جو غیرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے انم جو اللہ تی غیر بہر وہ گئے رکھ جو اللہ کو پسند ہے تو وہ گئے ہے جو بغیر کسی شبہ کے ہو بغیر کیا نی کوئی وہاں شک اور شبھا کرنے کا سو نہیں اب مطلب وہ سبزی والا جو آواز لگا رہا ہے کھڑکی سے اس نے جا کر کے آواز دی کہ آد ہے اب دیکھ لیا چولی سن لیا تو سبزی والے سے بات کر رہے ایسے اپنی بڑائی کا اظہار تک وہ ملن کو دلہ Osionfish. اور بے شک تکبر اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی ایک سورت وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ملہ ماں یوسب اور تکبر کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ امر کو التی یوحب اللہ بہ وہ تکبر جو اللہ کو پسند ہے کہو ایندھن نے پاپ تو آدمی کا اپنے کو بڑا گاہر کرنا اپنی بڑائی لہائی کرنا یعنی مانگنا ہے دشمن سے مقابلے کے وقت چھٹی کا گرو بھی آج بھی آ جا مجھے درلا پتلا نہ دیکھنا اٹھا کے پین دوں گا یہ سب دوں گا سمجھ گئے خالا کہ اگر مجھ تو کھڑے ہو جو ہے مالا کے کنارے پہنچا ہاتھی نہارا تھا آواز میں باہر نکلو بڑا غصہ ہے یہ سبھی بڑا دیکھ کے آپ باہر نکلو وہ غصے میں نکل کر کیا آگے سر کچھ نہیں میں دیکھنا چاہتا کہیں آپ میری موٹی بہنیں تو نہیں نہ بہرال وہ تکبر جو اللہ کو پسند ہے تو وہ آدمی کا اپنے آپ کو بڑا ذاہر کرنا ہے یعنی دین مارنا ہے دشمن کے مقابلے کے وقت وہ اختیار ہی انگس کر تک کرنا ہے صدقہ خیرات کی اور سدقہ خیرات کی تکبر کرنا کیا ہے کہ بہت زیادہ دے کر کے بھی اس کو کم کرنا یہ تو بڑوں ہی کسان ہیں بہت لازت لے کر کے بھی یہ سمجھے کہ ہمیں بہت شام ملا وہ املتی یونیز اللہ ادا بدل اشتیاد راگو تک کہ جو اللہ کو نہ پسند ہے تو اس کا تکبر کرنا ہے اپنی بڑائی جائز کرنا ہے لوگوں کو دور کرنے کے سلسلے میں آہ, کہ میں نے اس کو مارا اس کو مارا اس کی زمین ہڑپ کرنے کوئی, کوئی میرا کچھ نہیں کر سکا تو یہ دین مارنا جو ہے, یہ اللہ کو نہ پسند وہ تکبر جو اللہ کو نہ پسند ہے تو اس کا تکبر کرنا اور دین مارنا ہے لوگوں کا دور کرنے کے سلسلے میں حدث مسلم ابراہیم و موسم ہندو اسماعیل دونوں راغی ہیں دونوں عبام اب سے راضی ہیں تو یہاں تک تو دونوں روایت کرتے ہیں لیکن آگے موسم کی روایت کے اندر مساف اسماعیل کی روایت میں والفقر الفر کا لفظی ہے یعنی اس کا تقبر کرنا ڈیل مارنا لوگوں پر وہ کرنے کے سلسلے میں اور اس کا کرنا <تصفح> پخوار کے نردے اور گھیرے میں آ جائے تو کیا ایسی صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے اور ان کی قدر کو قبول کرے یا مزاحمت کرے چاہے قتل کر دیا جائے یہ ہے اصل مطلب اگر کوئی مسلمان پخوار کے گھیرے میں آ جائے ایسی صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو پار کے حوالے کر دے اور ان کا قیدی بن جائے یا یہ بھی اپنے اوپر ان کو قابو نہ دے اور ان سے مزاحمت کرے گھرے ہی قتل کر دیا جائے ऐसी جائز پہلی صورت نہیں ہے کہ ایسی صورت میں ہو کر کے بے بس ہو کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے ان کے اس وعدے پر اعتماد چڑھ کے کہ ہم پسند نہیں کریں لیکن اولا یہی دوسری صورت کا کہ ان سے مداحمت کرے اور ہر دن اپنے آپ کو اپنی خوشی سے ان کے حوالے نہ کرے بلکہ مداحمت کرے چاہے جان چلے جائے حضرت نبی علیہ علی رسول اللہ کے رسول وسلم نے اپنے دس صحابہ کو مکہ والوں کی طرف مکہ والوں کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا ثابت اور اُن پر اِنَّ کو امیر بنایا لوگ امرا ہو گئے میں تو ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے طبیر حدین کے تقریباً سو تیر انداز نفر ان کے ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے قبیلے ہو گئے کہ تقریباً سو تیر انداز پلما احسا بھی آسم تو جب ان تیر اندازوں کو دیکھا آسم نے لدو الا کر رہی تو انہوں نے ایک ٹیلے پر جا کر پنا لی ایک پہاڑ پر یا ٹیلے پر جا کر پناہ لی پکالو لہم بنو گئے کے ان تیر اندازوں نے ان سے کہا اندرو نیچے اتر آؤ بھی آئی جی اور اپنا ہاتھ ہمیں دے دو اللہ آزا تُمْ اور تمہارے لیے پکا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے اب یہاں آیا مسئلہ کیا کر وہ وعدہ کر رہے ہیں گھیرے میں تو آ گئے بھاگ کر تو جا نہیں سکتے اب وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے کو ہمیں ہمارے حوالے کر دو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تو اب ان کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے اپنے کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے یا نہیں اس سلسلے میں دو رائے ہو گئی فکال آسم آسن کا اما انا فلا ال کی زمتے کاسم بیرو میں तो मैं तो किसी काफिल पर भरोसा करके नीचे नहीं उतरूंगा मैं मैं तो किसी काफिल के जिम्मे पर वादे पर आह पर भरोसा करके नीचे नहीं उतरूंगा जो उखाड़ना उठाड़ लो इसी तरह से अंदाज वही है पर राम बिन्न उन लोगों पर यानी और उनके साथियों पर कुल मिलाकर साथ थे ان پر تیروں کی بہچار کی پتا आतिमन آسمن تیر سا باتیں نتل کر دیا آسین کو سات افراد کے ساتھ یعنی آسن سمیت سات افراد وہ نازالا کراتے تھے اور باقی تین نیچے اتر کر ان کے پاس آ گئے. ان کے پاس انہیں تیر کے پاس عَلَلْ ان کے وعدے کی بنا پر کہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے یہ جو تین پہاڑ سے نیچے اتر کر کے اپنے آپ ہاں کو ان کے حوالے کر دیا تھا ان میں سے حضرت صبح بھی اور وید ان دتنا یا دتنا تھے وہ رضول آ اور ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ ان تارق یہ تین آدمی نیچے آ دیئے. پلم مت کم کروں مندوں تو جب انہوں نے ان تینوں پر قابو پا لیا اکلتو او تارا کسی بھی ہوں انہوں نے اپنی کمان کے اپنی کمان کے تاروں کو یا اپنے کمان کے تانتوں کو کھولا اور اس سے ان لوگوں کو باندھ لیا جب باندھنے گئے تاغ تو ان میں سے تیسرے کون تھے عبداللہ نثار نے کہا حاضا او یہ پہلی اہم شکنی تم نے عائد کیا تھا کہ کسی کو قتل نہیں کریں گے یہ قید کرنا اور باندھنا تو اسی لیے ہے یہ پہلی اہم فکنی ہے خدا کے قسم میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا لیپ یہ اس وقت میرے واسطے ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تھا اور تم نے انہیں قتل کر دیا تھا تو ان لوگوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے ہم بھی اپنے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے پل ہوں وہ گھسیتنے لگے ان کو لے جانے کے واسطے آبا آئی بہ تو انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا وہ قتل ان کو قت کر دیا پابی صاحب حبیت اصل حبیب ان کے پاس خبیر قیدی حیثیت کا قیدی کی حیثیت سے رہے حتیہ اجمع قتل اصل میں حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ نے رضو بدر کے اندر حارث ابن عام نامی مشرق کو قتل کیا تھا حضرت قبین نے رضو بدر کے موقع پر حارث ابن عامر نامی مشرق کو قتل کیا تھا تو ان لوگوں نے لے جا کر کے حارث ابن عامر کے بیٹے اقبا کے ہاتھ حضرت عبید کو فروخت کر دیا تو گویا حضرت قبیل اب اس کی قید میں گئے عقبا ابن حارث ابن عامر تو اقبا کو اپنے باپ حارث ابن عامر کا قاتل مل گیا نا اب آدمی اپنے باپ کے تاطل کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اندازہ کر لیجیے لیکن مہینہ اچور ہروم کا تھا اس وجہ سے انہوں نے قید رکھا قتل نہیں کیا انتظار کرنے لگے کہ جب اچورے ہروم ختم ہو جائے تب قتل کریں گے yeah. حتہ اجمع قتل ہوں یہاں تک کہ ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا ان کو قتل کرنے کا اور لے کر کے کہاں گئے تنریم حد سے اردو دیہات سے باہر مقام تنریم جہاں ایک مسجد ہے مسجد آئے جب کسی کو عمر کا آئشہ جاتا مقامی کا نہیں ہے اور وہیں سے انہیں کا اہرا مانگ کر کے پھر آتا پس موسا یس کا تو موسا نے تو حضرت سبز میں استرا مانگا تاکہ اسے اپنے زیر نام کے بالوں کو صاف کر پل ماں کا ہی لیپ تو جب وہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آگے سے باہر لے گئے آل رہوں صبح ان سے اگر صبح نکال دو مجھے چھوڑو ہے کہ میں دو رقط نماز پڑھوں یعنی مجھے زورقع نماز پڑھنے میں اسلام کی تاریخ میں یہ حضرت صوبے پہلے شخص ہیں جیلوں نے قتل جی کیے جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت اور سہولت مانگی اور پڑھی اس کے بعد تو بہت سے مسلمان قیدی ہوئے کہ پھانسی دیے جانے سے پہلے یا قتل کیے جانے سے پہلے انہوں نے دو رقع نماز پڑھنے کی اجازت مانگی لیکن اولت حضرت صوبے رضی اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میرے اندر گھر راہٹ ہے لذیذ تو میں مزید پڑھتا لیکن دو ہی رکھا کسی لیک کے پڑھ تاکہ یہ نہ سمجھو میں گھرراہٹ کے لیے اور جان بچانے کے لیے میں نماز بندی کر رہا ہوں تاکہ دیر سے زندہ ہوں تو بہر اس حدیث کے اندر دونوں نمونے موجود ہیں ایک پہ وہ آسم ہے جنہوں نے کیا کہا کہ ہم نیچے نہیں اتریں گے اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور انہوں نے مزاحمت بھی کی اس لیے کہ جب ان کو انہیں گرست میں لے لیا تو پھر انہوں نے بھی کسی طریقے سے ہاتھ بندھا ہوا تھا تو مندل سے ہاتھ نکالنے میں کامیاب ہوئے پروار لے سکتے اللہ کیا لیکن پھر سب تھروں سے مار مار کے ان کو کر دیا گیا اور دوسرے بات وہ تھے جنہوں نے ان کے آہد کے اوپر اعتماد بھروسہ کیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ آنا تو یہی کہ ان کے جنا پر بھروسہ نہ کیا جائے اور اس سے مداحمت کی جائے لیکن اگر بے بس ہو کر کے کوئی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے Vielen Dank.